جماعت میں شامل ہونے کے لیے اکثر لوگ صف مکمل کرنے کی بجائے پچھلی صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں کیا سب بندی نہ ہونے کے سبب نماز پر کوئی فرق ہے بالکل فرق ہے اگر پہلی صف میں جگہ خالی اور پچھلی صف بھر جائے تو ظاہر ہے کہ جو لوگ صف میں خالی جگہ ان کی نماز مکرو ہوگی اور اس کی بھی مکرو ہوگی جو جس نے صف نہیں بھری اب حدیث سن لیجئے کتاب و بخاری شریف میں حدیث حضور علیہ السلام نے نماز پڑھائی بیچ میں کوئی خلا رہ گیا پچھلی صف میں نماز پڑھانے کے بعد حضور مخاطب پرما اے جماعت صاحبہ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ میں خالی آگے سے دیکھتا ہوں پرما میں جیسے آگے سے دیکھتا ہوں اسی طریقے سے پیٹھ کے پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں کہ بخاری شریف کتاب و میں حدیث بلکہ امام بخاری نے اسے اس متصل یہ بھی حدیث لکھ دی کہ تم کیا سمجھتے ہو میں آگے سے دیکھتا ہوں خالی میں آگے سے دیکھتا ہوں جس طرح آگے سے دیکھتا ہوں پیٹ کے پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں اور سنو تمہارے رکو اور سوجود مجھ پر پوشیدہ نہیں ہے کہ تم پیچھے رکو اور سوجود کرتے ہو یہ بھی مجھ سے پوشیدہ نہیں اور ایک حدیث یہی بام بخاری لکھی اس کے سامنے کہ اس میں لکھا کہ نہ تمہارے رکو مجھ پر پوشیدہ ہیں نہ تمہارے خزو مجھ پر پوشیدہ خزو دل کی کیفیت کا نام سے آپ کہتے ہیں نہ خوشیو اور خزو تو معلوم ہوا کہ نمازی جو حضور کے پیچھے کھڑے ہوں نہ کسی کا روکو حضور پر پوشیدہ ہے نہ حضور پر کسی کا سجدہ پوشیدہ ہے نہ اس کے دل کی کیفیت پوشیدہ ہے خوشی اور حضو بھی حضور علیہ اللہف اسلام پر منکشف ہے تو فرمایا کہ صفوں کو سیدھا رکھو سیدھا رکھو اور فرمایا ایک اور حدیث میں کہ بیچ میں اگر خلا ہو تو شیطان آ جاتا ہے اس لیے بچا جائے کندے سے کندھا لگا کھڑے ہوں اور صفوں میں اگر انتشار پیدا ہو جائے ضمن آلہ حسین اس پر فتوا تو لکھا زمن لکھا کہ آج کل کا انتشار وغیرہ وغیرہ اس پر زمن کا یہ انتشار کیوں ہے کہ ہماری صفوں میں انتشار ہماری صفیں اگر درست نہ ہوں نماز کی تو کیا ہوتا ہے جب ہم اپنی صفوں میں انتشار پیدا کریں تو قوم میں بھی انتشار ہو جاتا تو قوم میں جو انتشار ہے اس کا ایک سبب ہم میں صفوں میں انتشار ہونا بھی اس کا ایک سبب ہے اللہ تعالی عمل کی توفیق پی خدا